تو کہتے ہیں کہ مساجد میں جو دین کی بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے درس دینا شروع کر دیتے کیا اس طرح کے کم علم شخص کا کتاب کے ذریعے سے درس دینا صحیح ہے اس میں بڑی ہے اس مضمون میں مستند عالم کی کوئی کتاب اور کسی عالم سے پڑھ کر وہ حصہ جو درس دینا اس کے سیاق و سبا کو سمجھ کر اگر درس دے دیا جائے تو یہاں تک تو رخصت کوئی شخص بالکل ہی قرآن اور سنت کا علم نہیں رکھتا تو ایسا شخص واض نہیں کہے لوگوں کو مسائل اگر ازبر نہیں تو نہ بتائے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتح کی دسویں جلد میں اس پر کلام کیا تفصیل وہاں دیکھی جائے بالکل ان پڑھ آدمی جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا وہ اگر واس کرے ترمیزی شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے روایت نقل کی ہے جس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا شاہ عبد العزیز محبی دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ سے یہ قول نقل کیا ایک شخص مسجد میں تبلیغ کر رہا تھا حضرت علی اس کے پاس گئے فرما تجھے ناص و منسوخ کا علم ہے کہ ناصف کسے کہتے منسوخ کسے کہتے ہیں؟ ان کا مجھے تو اس کا علم نہیں حضرت علی فرما اس شخص کو مسجد کے باہر نکالا تو دو باتیں کسی مستند عالم کی کتاب کو سمجھ کر صرف اتنی ہی بات بیان کر دے جتنی کتاب میں ہے فتح لیکن وہ اپنی طرف سے اگر اس کی شرح کرے گا تو اس میں خطرہ ہے کہ وہ دھوکا کھائے گا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر گئے ہوئے تھے گھر میں موجود نہ تھے ان کی خادمہ گھر میں موجود تھی ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے امام آزم ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ جب آدمی استنجا کرے تو کتنا پانی استعمال کرے اور کب تک پانی استعمال کرتا رہے تو اس خادمہ نے جواب دیا یہ بھی کوئی مشکل بات ہم برتن کو دھوتے جب تک برتن میں چکناٹ ہوتی ہے اس کو دھوتے رہتے جب چکناہٹ ختم ہو جائے تو دھونا بند کر دیتے یہ مسئلہ انہوں نے بتا دیا حالانکہ یہ بات اس نے صحیح کہی لیکن امام آزم ابو حنیفہ جب آیا اس نے جب تذکرہ کیا تو امام صاحب نے کہتے ہیں کہ تمہارا کام مسئلہ بتانا نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو تم نے صحیح بتا دیا لیکن آئندہ کوئی اور تم کو لگ بتا دو اس کا ببال مسئلہ بتانے والے ہوگا اس لیے اس کو احتیاط میں رکھنا چاہیے اور حدیث شریف میں فرمایا جو, جو مفتی جو عالم مسئلہ بتانے میں اجلت کرے تو پہلے جہنم میں جائے گا تو اجلت میں مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے بہت سوچ سمجھ کر بڑے سوال کے سیاحوں سے بات کر کے اس لیے اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے جس طرح مسجد میں امام کی غیر موجودگی میں موزن یا کوئی اور دوسرا آدمی نماز پڑھا لیتا اسی طرح اگر جمعے کے دن بھی امام موجود نہ ہو تو کیا موزن یا کوئی اور خطبہ دے کر نماز پڑھا سکتا ہے بالکل پڑھا سکتا ہے اگر وہ صحیح خواہ ہاں ہے نماز اچھی طریقے سے پڑھا لے گا خطبہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ لے گا تو موزن کو پڑھانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے اس معاملے کے لیے کہ کبھی بھی اگر امام نہ ہو تو مجھے نماز پڑھنی ہوگی اس لیے فقہ نے لکھا کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے ایک ایسا آدمی مسائل کا جاننے والا ہونا چاہیے کہ امام کا اگر دوران نماز وضو ٹوٹا تو وہ اس کو خلیفہ بنا کر کے جائے تاکہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اب اس میں تفصیل ہے بہت کہ امام کا یا کسی کا وضو ٹوٹا وہ وضو کرنے کے لیے جائے پھر واپس کیسے آئے اس میں علماء نے تیرہ شرطیں اس کی بیان کی ہیں کہ ان تیرہ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہو گئی تو نماز فاصد ہو جائے گی اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ اب خلیفہ بنا کر کے نہ جائے بلکہ نماز کی نیت توڑ دے اور نماز کو اثر نو پڑھنے کا یا پڑھانے کا اعلان کرے تو اگر وہ موزن قرآن کو صحیح پڑھ سکتا ہے خطبہ صحیح پڑھا دے جمعہ کے مسائل اگر جانتا ہے تو وہ اگر خطبہ پڑھا کر کے نماز پڑھا دے تو نماز ہو جائے گی